اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دئے پر کر دیتا لکن اللہ اپن رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظلموہے کا نہ کوئی دوست نہ مدد گا